الحمد للہ الحمد للہ وقف لات وسلام سید الرسول وسلام تو على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ولسد القيوس قفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم. ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله اللبي الكريم اللميل إن الله وملاء کت ہو سلاۃ سلام والسلام یا سی یا رسول اللہ صلا السلام یا, یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین زبان خموش کا دیواز دے ذرہو چیوازنا پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المومنین وعلى آلكا وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله الحمد لله درود ختم النبيا عليه تحيات والصلاه بعد قادر مطلق الجلال والجلاله من والارج مالک تالا جل منظور کری نسنا نہ چیز دے دل, دل دماغ زبان ذہن و طرح کی غلطی خطا تو محفوظ جلالت دا مالک تالا فکیر نو فکیر جن اس محفل شریف دا مومن کی تا بھائی محمد صاحب حاضری خدمت اے اللہور اس محنت نوششوں کا قبولی شرف نصیب دوستو اس پیڈی اخوہ پلی مرتبہ بہادری دا موقع نصیب ہوا ہے دعا کرنے العالمین بلالمیلا مجدہ کریم محفل شریف توڑے میرے عقیدے اور عمل دی صلاح دا سامان صلاحدار اے فقیر جناب انہوں نے سامنے جس میں اس کلام کرنا چاہتا ہے اس کا عنوان مقام مستفیٰ اور مقام نامی مستفیٰ صلی اللہ تعالی نے یہ تو ایک اجمالی جہا میں نام ذکر کر دیتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ قبر اندر جو سوال و جواب ہونے جس حدیث پاک کے اندر سوالات کا ذکر ہے اس حدیث پاک دی روشنی کے اندر ایکل بیان کیتی جائے گی کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر خار پر تو سب پچھلے بیٹھے ہوا بولن کا کوئی اردا نہیں ہے. بولو خواصبحان. میری بات سمجھ رہو کہ سمجھ لو ایک بار پورے طریقے موضوع شروع کرنا حدیث پاک جس قبر ہونے والے سوالات کافی کر اس حدیث پاک کی روشنی خوشی گل سمجھائی جائے گی یہ دسیا جائے گا کہ سونیا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں درب درخار پھرتے ہیں تیرا در جا جا و و اور کا تیر در اندر جگہ و سواؤں اور اور دوسرے حصے اندر اس گل میں انتہائی اختصار بیان کراؤں گا اور دوسرا حصہ جس دے اندر نام مصطفی نام خدا ذیجمت و شان دہوال دی اور اس امت دا انہ پاک نامہ دنال جو معاملہ اور تعلق ہے کہ انہوں نے مسلمان سدان دے باوجود اللہ رسول کے نام جو روشن کیا ہوا اس گل نکل پیغام پیش کیا جائے گا جہرا پیغام پنجاب اصمبلی کے سامنے سنا گیا سمجھ رہا ہو نا وہ پیغام جڑا پنجاب اسمبلی سامنے ساڈے بابے چشتی نے پیش کیا دسیا جائے گا کہ وہ پیغام کی او سی اور اس گالت زیمن دے اندر مفسدین ہٹ دھرم لوگ جنہ دے دل دماغ دے اندر خلط اور صحیح دے فرق دے صلاحیت نہیں گندی روش اپنا دیا ہویا انہ کا کام صرف اور صرف تنقید کرنا ہے اعتراض کرنا اتمام حجت کر ہجت کردے اس فضول اعتراض کا جواب دتا جائے گا بے حسیت بے حقیقت اعتراض تسا جائے گا کہ دھرنیا دے تے تسا خود خلاف سو اور اے معاملہ تسا خود کیتا کیوں دسیا جائے گا اے धरना کوئی धरना نہیں ہے اور جس گل سامنے رکھدہ ہو سرگا نے اس کام منع الحمدللہ الحمد للہ کی جنہوں نے اس دھرنے کا منظر ویک اللہ کے فضل و کرم کے کام ایسا نہیں جرا شراب پاک خلاف ان شاء اللہ نزیر دی کے لمبا جوڑا بیان کرنا چاہتا نہیں اختصار جتنا بیان کرے گا اور دلائل ہوئے گا میں اپنے موضوع دے پہلے حصے والا آیا انسان دو دے مجموعے کا نام ہے ایک جسم میں دوسرا روح ہوئی. دو شہیہ مجموعے کا ایک جسم ہے کہ کیے. اور یاد رکھو جسم کی قدر رو دینا اگر روح, نہیں جسم دی کوئی قدر روح دینا بچہ بیمار ہے باپ اسے خرچہ گا رقبہ ہی کیوں نہ بیچنا بیچ چھوڑ مگر اس نے کوشش ہونی ہے بیٹے کا علاج یہ تندرست ہو جائے پیسے دی خیر ہے دولت دی خیر ہے ترائے کام دوسرا سمجھا بھی تیسرا جگا بھی کام بڑا اور مگر ایک بار گلو نو سمجھو انشاءاللہ جی گل کا وزن معلوم ہو جائے گا ذرا داپنا بولو نہ انسان جسم اور روح دے نے مجبو جسم کی قدر روح دنائے روح ہے تے قدر ہے, روح, ہے, روح, ہے, روح, ہے روح نہیں تے قدر نہیں بچہ بیمار ہوا خرچہ کچھ جا رہا ہے پیسے لائے جا جب بھی تندرست ہو جائے جسم چ رو نکل اندر جنوگ رکھنے کہ سڈا بیٹا تندرست ہو کے ساڈے گھر چ سرچ جا رہے اوی بیٹا ایک منٹ رکھنے تیار کفن دفن تو جو پہلے سی ہون بھی وہی ہو شکلو سورت ودا کتا کد کاٹ ہے رکھ واسے پیار کیوں نہیں جواب ملتا ہے کہ پہلا روسی ہن روح نہیں پہلا روسی ہن روح نہیں روح نکل گئی ہے روح نکلے جسم بے کار ہے ٹھیک ہے انسان جسم تو روح دے مجموعے کا نام ہے پر جدو روح نکل جائے ادو جسم بے ہے انہوں گھر باپ رکھنے واسطے تیار نہیں ہے ادھر ویخنا سونے اللہ تعالی دی بارگاہ امل والا جہاں ڈھانچہ ہے نا نال روح نبی کا پیار نبی عزت نبی ہے نبی دی محبت جیانچا تر تیار نہیں اسی طریقے چک کے پنڈ پنج ٹورنا اللہ تعالی نو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا جن دیر تک بچ نبی دے پیار کی روح نہ ہو سب رکھنے تیار نہیں نبیدِ پیار علیہ روح نہ ہوئے کہ رب العالمین میں عمل قبول کرنے رب العالمین ہوتا ہی عمل قبول کرتا ہے وہ جرا سر رب دی بارگاہ جکاون والا ہوئے دل محمدِ مصطفیٰ دے در بار جنگل درخت موٹ. موٹ. جڑا فر موٹ. فر خاص مقصد جہا جا کر کوشش کرو بولو بہان ایک جڑا درخت ٹہنی پتے کیتی ہے اعت دن گھنسے ایمان جڑ، فرائض جڑوں ایمان فرائز تینیت پتے اسلام گل کی جائے تو ابو کی آخر عادل مولوی صاحب اسا اون کیندے پیچھے چلیو زارہ فرقے بن گئے میں نے ای ای ای ای ای ای بھی ایک ٹکریا داڑھی نہ موچھ نہ موچھ نہ داڑھی جلا ویا دوسے پیچھے چلے پھر پھر دو پیچھے چلے دے پاس گل گیس چلیے میں اسلام کہ بھی نبی نبی نے اپنے جی تو سینے اسلام ہے سے چڑیا مغلیاں خلاف کسی داڑی بولو اختلاف آتا نہیں مولوی صاحب کوئی اپنا دوسراڑی بھی ہے میں تو سنت ہی نا ہے تو سنت ہی نا اگر خزاں آ گئی ہے سنت مگر سونے رون کے پتے نہ کے سٹ دو اسی طریقے میں سوال ہونے نے ترائے کن سوال ہونے ترائے سوال. پہلا سوال من ربو کا دس تیرہ دا سوال تیرا تیرہ تیسرا ماں گمپتو ہاضر رجل جی شخصیت تیرے سامنے تھوڑی جیجہ کرنے والی اپنے حدیث کتاباں جنہوں نے آدمی نے سہاستا پہلا نمبر قرآن تو بعد بخاری شریف نے دوسرا مسلم شریف ہے اگے فر ترمزی شریف ہے نسائی شریف ابن ماجہ شریف ابو تبدیف عجیب پہلا درجہ بخاری مسلم ہے نہ سوال آپ ذکر بخاری شریف کے اندر بھی ہے مسلم شریف کے اندر سمجھ ہے سمجھنا نا میری بات بخاری شریف کے اندر بھی ہے مسلم شریف کے اندر مگر توجہ جی بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف دی روایت او تین، تین سوال نہیں کیسی عجیب بات ایک گل پکی سوال کھن سوال ہونے سوال کھنے ہونے اس گلے کا اختلاف نہیں ابو ابو شریف جنگ یا مگر بخاری شریف مسلم شریف جڑی روایت اسال ترائے نہیں. ایک گل او بھی ٹھیک ہے گل اے بھی ٹھیک ہے بس اسے گلنوں کے بیان کرنا ہے در توجہ نہ لکھولو سجنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نامدار مدینہ تائیدار نے فرمایا اے میرے سامنے بخاری شریف بھئی ہوئی آقا نامدار مدینہ تائیدار نے فرمایا بخاری شریف چوپڑ لگیا یہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترائے سوال ہے کا فی او بھی نامدار فرمایا فرایا لاپ دائی دیا خبر اتاہ قان فيقعداني, فيقعداني فيقولان فيقيداني ما كنت تقول في حق هذا الرجل في هذا الرجل لمحمد فامم المؤمن فيقول اشهد ان لا اله عبد الله ورسول توجن البولون سبحان الله ادھر ویکنا میرے رسول رکھ دیا جا مومن کی گل ہو رہی ہے آم بندے کی گل ہو رہی ہے جدو جنابے والا قبر رکھ دے وہ جناب والا دفن کرنابے والا ادھر قبر والے جدو واپس نے میرے آخ اندار نے فرمایا کرا نی آفن کرے آتے نے جدو واپس مڑتے نے دے قدمہ دی آہت بھی مڑتا سڑک قدم دی آہٹ بھی مردہ سن رہا ہوں گلا جی بخاری دے کی ہو اقلا سمجھ نہیں دی شریف کی روایت میرے آخ امدار بدری دار نے فرمایا ہو وہ جس جی وقت بندے ان دفن کر کے واپس نے عام مومن گل ہو رہی ہے آم بندے گل ہو رہی ہے جدو جی قبر دین رکھ دیتا جاندے دفن کرنے والے واپس جان واپس جان والے قدم دی آواز نیا تے قدما کی آواز نو سننا کتنے بابے فری نشان ہوا نار رسال نار ہاضری اللہ محمد چار یار ہاتھی آجا پٹو فری سجنا اے درویکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم درا توجہاں میری بات نو سمجھے آ جائے حدیث پاک بخاری دی ہے قران تو بعد جنات در جائے میرے اقا ایمان نے فرمایا وہ جدوں دفن کرنے والے واپس جاندے نے انہاں دے قدمہ دی آہٹ وہ جدوں ٹرندے نے واپس جا رہے ہوندے نے دفن کر کے انہاں دے پیر جدوں زمین تے دے نے انہاں دے, انہ دے پیراں دی آواز قبر والا مردہ سن رہے ہوندے وہ سجنا آلے و جرا مومن بابے اور جناب والا جہاں رب کا خامل بلی ہے تو میں جا تک سلام پیش کریے میرے سلام نی نہ سنتا ہوسم خدا دی کر کے نا وہ جن اپنے چرچے فرشت خبر جان ربلا نمیان دائیں اتنے بہ کے پکاری سن ہے تو جو ہے نا سجنہ میرے اللہ نے فرمایا اتا مالا خان دو فرشتے آ جانے دو فرشتے آ ججنا درویخ سوال ترائے کر بخاری شریف سے مسلم شریف دی اندر ایک سوال لکھا ہو اندر کتاب سوال لکھے نے اے نکتہ بھی جا کے جدو فرشتے آ کے اٹھا نے پہلا سوال کی کرتے نے من ربو کا دس تیرا رب خان گلوج دس تیرا رب خان پہلا سوال یہ ہے دس تیرا رب کون ماں کا تیرا دین کی ہے ماں کلر کی گل تجویز سوال کی ہوا ہے من ربو کا ترجمہ سمجھا جائے پھر نقطہ سمجھے آئے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے تین رب مننا ہے دوسرا سوال ما دینو کا تیرا دین کی ہے جتوں تیجا سوال ہو جائے انداز بدل گیا ہے ما کن تخوی ہادر رجو آ جڑی شخصیت سامنے آ گئی ہے گل سمجھانا وا گرمجانا وا انداز بدل گیا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے پر جدو رج لج نبی نوی کی واری آئی ہے جدو آخدار کی واری آئی ہے ادو یہ نہیں آخیا گیا ادارے کی آخنا نہ تو جو بارے کی آخر ہے تیرا نظریہ کی ہے تیرا عقیدہ کی ہے یہ سوال نہیں ہوا بلکہ پوچھا جانا ہے کی سے؟ تیرا نظریہ کی سی وہ کی آخر انداز ہے و سجنا یہ درمیخنا انداز اس واسطے بدل گیا یہ گل اس بدل گئی ہے پہلا پوچھا گیا تیرا دین کی ہے تیرا رب کون ہے پر جو جی دو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی گلائیے انہوں نے نہیں پوچھا گیا کہ جناب والا تو کی آخنا ہے نا نا بلکہ پوچھا جانا ہے کی آخدا ہوندا سے کو کہ تیرا قیدا کی سی اے نہیں کہ تیرا کی عقیدہ کی ہے نا تیرا قیدا کی, کی سی کیوں جے جی دو فرشتیاں کیتا ہونا ہے ہاتھ دے اندر گرد پھڑوانے نے میرے پاک نبی دا چہرہ ادو تقیدے دیا سبزیاں آ جانا نے گلج نہیں لگی جرا دکھ بولو نا سبحان اللہ ہونی اسرا کھول کے سمجھانا میرا اچھی آواز بولو نا اللہ ای گل تے سمجھ گئے جی من ربو کا تیرا رب کون ہے ماں کا تیرا دین کی ہے پر جدو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سوال پہ آل تک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اپنے کلو ترجمانی کر رہا ترجمہ ہے جڑا ترجمہ آئے ہے وہی بیان کر رہا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم آزاد آز جڑی تیرے سامنے آ گئی ہے انہاں دے بارے حق عقیدہ رکھدا سی تیرا کیدا کی ہے اے, اے نہیں پوچھا گا بلکہ یہ پوچھا جانا ہے تیرا کیدا کی تھی جو میرے نبی دا چہرہ بے نقاب ہونا ہے ادوں تے اپنے اپنے اپ یقینے ستے ہو جاون گے ادوں ہی دماغ سیدا ہو جانا ہے ادو کس منہ گا یہ میرے برگائے جد میرے نبی ہو جانے ادو بڑے ہو عقیدے سیدے ہو جانے بڑی بڑی دماغ سیدے ہو جانے بڑے بڑے نظریے سیدے ہو جانے نے ادو جنابے والا بڑیا بڑی دماغ سیدے ہو جانے تاں کر کے اے پوچھا جانا کہ تیرا کتا کی ہے کیونکہ سدھا تو ہوئی جانا ہے جدو فرشتہ نے گرد پھڑے ہونے گے وہ جناب والا تے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن بے نقاب ہونا ہے ادوں سارے دے ختے سیدھے ہو جان گے پشر بشر بشر اکھن والے ہون وہ جناب والا جڑے اکھن والے ہون گے ساڈے ورگا سی ساڈے ورگا سی میرے نبی دا حسن بے نقاب ہونا ہے اوناں دا اپنے اپ دماغ سیدھا ہو جانا ہے ساڈے چہرے ول کسے دا ویکھن نو جی نہیں ذکر دا پر اینا چہرہ توجو سجنا درد نہ بولو نا سبحان اللہ سجنا در ویک اسی گل کی ہے بلکہ یہ پوچھا جائے گا دنیا کے عقیدہ تیرا نظریہ کی سوچ اس ذات کی تھی کیونکہ جدو میرے آخ نامدار دار مدنی تاجدار سل تعالی علی والی وسلم آپ حسن گا میرے رسول بڑی جس طریقے جناب سجد نہ یو سف علیہ سلادیم جناب زلح خاش ہو گئی نے جدو پیار کیتا محبت پی گئی ہے ادھر ویخنا جدو دل در پیار آ گیا تو لائی ہے وہ سجنا پر یو سف علیہ تو تسلیم نے اپنی جبانی دی چادر پاک رکھے جدو جنابے والا تانے تانے مارے عورتوں نے شسو اپنے اپنے ہو گئی اپنے غلام ہو گئی ہے اپنے خادم اتنے آ شو ہو گئی ہے جدو لوگ نے تانے مارے جنابے والوں بیبیا نے تانے مارے ربلا لمین جلا مجدو کریمیا نو پرانے بدیت ذکر کرتا ہے وہ جدو نے طانے مارے نوکر عاشق ہو گئی گلا نے ہے اتراج کیتے نے وہ جنابے والا جناب سیدنا یوسف علیہ سلاد تسلیم آپ جدو جنابے زلخا نو تانے بچے نے جنابے زلخا نے لوگ مشورہ ہے ادھر ادھر مشورے کیتے زبانہ نا دیا زبانہ کھل گئی نے میں بند ہون گیا اس سبر بھی تانے مار تانے ماردیا نے رات نو بھی مینو تانے ماردیاں تہار نو بھی مین تانے ماردیا نے کسی مار نے, نے مشورہ دگر زبانہ بند کرانا چاہنی ہے ایبانا بند نہیں ہوسم باس باسے کربانا بند نہیں ہونگیوں دلیل نال زبان بند نہیں ہونگیاں جنا روخ خود جی دل لیا پنا بھی لٹیا جائے گا نعرہ تکویر نارائ سال نارا حیدری سجنا دل نہ بولو نا سبحان اللہ در ویک روجواتے جنابا نے مشورہ زبان دیا زبان خاموش ہو گیا کسی نے مشورہ دیا ہے جہاں رخاب ویکیا واپ دیا زبان بھی بند ہو جان گیا جناب اے زلخا نے ساری بیویاں نو بلا لیا جنہ نے تانے مارے سن جنہوں نے اتراد کی سن جنہ نے گلا سن سارے انو بلا لیا وہ جدو ساری بی گئی نے دی دی پکڑا دیا دی جناب والا چھڑیاں جنابے سنکھا پاک جنابے سیدف علی سلادو اسلام کو ہاتھ بن کے آخیا لج پالا تل بھی ج پال سے اج بھی لاجپال مہربانی کر تیری عزت خیال نہیں می تے تت لائی ہے پر اچھ میری عزت نو بن گئی ہے اپنا روخا دے جاتے روخ وائے گا زبان گونگیا ہو جان گیا وہ بولن جوگیاں نہیں رہنگیاں جناب سیدنا یوسف علیہ تو تسلیم نے گل نو منیا آپ نے فرمایا چل میں آنا وا جناب اے زلح خا رہی نے جناب سیدنا یوسف علیہ سلا تسلیم آ پہ نی جنابے والا آپ نے اپنے چہرے تقاب ہٹایا عورتوں نے جدو وائی سجنا درخلاً بولو نا سبحان اللہ ادھر رب العالمین ربلا مجدہ مجدو کریم قرآن فرما ہے وہ جدو نے سیدنا یوسف علی سلاد تسلیم نو ویک رخ وہ وجڑیاں تانے مار والی سنکر ہو گئی خادم دی خادم دی آشک ہو گئی این جناب والا دیا زبان کی لکھن بولدیاں نے ماہ الا باشارا الا مالا کلو زبان بند ہوئی نکدی نے سنو پسر نہیں لگتا یہ تو کوئی فرشتہ اگلا کٹیاں گئی سجنا وہ جڑے آخدائے انہوں نے لجپال ویخیا جو نہیں وہ جدو رخ دکا بٹنا ہے پھر کہنا پہ جانا چلو چنا تو کرے سنائی تارے ذکر کر تیرا चल सह चढ़ दे पर सनू सजना बाजरा वो जिथे चल सादा चल सी उथे पद्र नहीं कुजे तेरा سا جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا درجه اخرى بيقولوا <تصفيق> سبحان الله سجنا وہ جی جنابا پاک نو تانے مارن والی ہو جنابان بند بشر گئی تانے مارنے والی سن نوکر نوکر دانے مارن والی سن خاطم خاطم دانے مارنے والی سن ان بند ہو گئی نجنا وہ جہاں تینو مینو تانے مار دیسا جنابے والا اپنی یاتا دیما ماں خرਦੇو بڑے پیار خرਦੇو اے سارے جنابے والا راز خبر دے اندر کھول جان گے جدوں خبر دے اندر فرشتیاں نے بٹھا کے او جنابے والا جدو داڑی تو پھڑ کے تے ادرو چھتر پھیرنے نے تے اخنا دس کی آندا ہوندا پھر فرشتیا نے پوچھنا جناب والا بڑھیا بڑا فرشتیا نے تیرا تر کی سیدا ہونا ہی ہونا نے آخنا دس تیرا کی, کی وہ جدو جنابے والا منبر اتنے بیٹھنا سی جمعے کا خطاب کرنے دس ادو کی آ و جنال سبحان اللہ وجوہ نے بولتا سا دس ادو میرے نبی بارے کی آخر ہوں دس ادو تیرا نظریہ کی سی ادو تیرا کیدا کی سی ادو تیرا خیال کی تھی سجنا فرشتیا نے پوچھنا ہے دس دنیا کے اندر جی یار دا نام آدھا سا چہرہ سا مرچا جاتا سی پہلا سوال دوال ماں تیسرا سوال ماں کل ما فی ہادر الرجل تیج سوال ہو گا پہلا سوال جواب دیتا ہے جان نہیں جواب دے پھر بھی اگلا سوال ہوے گا اگر ر گیا پھر بھی اگلا سوال گا. دوسرا سوال ما ماں دینو کم؟ تیرا دین کی ہے اے دوجہ سوال ہے پہلا سوال جواب دے دیتا ہے پھر بھی دوجا سوال ہوئے گا اگر جواب نہ دے سکے پھر بھی دوجا سوال ہوئے گا اے سوال ہے جواب دے سکے پھر بھی تیجا سوال ہونا ہے جواب نہ دے سکے پھر بھی تیجا سوال ہوئے گا کل تیجے سوال تک مکنی ہے مان ربو کا تیرا رب کون ہے اس گل تے جناب والا اس سوال تے گل نہیں بکری ماں دینو کا تیرا دین ہے اس گل تے وی جناب والا سوال نہیں بکرے گل میرے نبی دی پہچان تے مکنی او سجنا جیڑی گل پہلا کر گیا سان تو جو کہ بخاری شریف دے اندر ایک سوال دا ذکر آیا ہے دنیا کتاباں دے نترائے سوالاں دا ذکر اے ایک گل آپس دے اندر ٹکرا گئی ہے دسنا جانا وا ٹکرائی گل ایک گل ایک پہلا سوال ہوا جان نہیں چھوٹی بویں جواب دیتا ہے دوجے سوال کا جواب دتا ہے جان نی چوڑنی تیجا سوال ضرور ہوئے گا سجنا درویخ میں مثال دینا یہ و... گل سمجھانا کہ گل رلے گی بخاری شریف کے اندر تے ایک سوال درکر آیا ہے صرف رسول کریم دے بارے پوچھا جانا ہے من ربو کا ذکر نہیں آیا ما دینوں کا ذکر نہیں آیا ما كنت تقول في هذا الرجل دے ذکر آیا خریب انہاں دے بارے کیا کھدا ہوندا تھے ایتھے جناب والا سوال کہ او دوسری کتاباں دے اندر سوال ترائے نے گل ایک کیویں بنے گی ادھر تینے اوتھر او ایک کے ادھر تینے اوتھر ایک اے گل ایک کیویں بنے گی ترائے علی گل تے ایک والی گل ایک کیویں بنے گی اے دوویں گلاں کیویں ہو میں مثال دے نا اے جنابے والا جدو پرچا ہوں تو پرچی آ جاتی جی سوال لکھے ہوں دے دے جنابے والا لکھا ہوں دے دس سوال لے نے دس سوالا دن کا جواب دینا پینا ہے جواب دینا پینا ہے ایک سوال لازمی ہے ایک سوال لازمی ہے تو سوال لازمی ہے اگر وہ سوال کا جواب دتا جائے گا تو پنج قابل قبول ہونگے اگر وہ سوال کا جواب نہیں دتا جائے گا پھر پنج قابل قبول نہیں ہونے گے ادھر دیکھ رہا توجہ 10 سوال لکھے ہوئے نے لکھیا ہوندا ہے پنجاں دا جواب دینا پینا ہے اے سوال دا جواب لازمی ہے وہ جے جی سوال دا جواب لازمی ہوندا ہے اگر اوندا جواب ਦਿੱتا جاوے تے قابل قبول ہے اگر اوندا جواب نہ ਦਿੱتا جاوے تے پرچارہ دیا یا جاندے بچہ فیل ہو جاندے او سجدنا قبر دے اندر تراے سوال یوں نے پر میرے نبی دی پہچان والا سوال لازمی ہے وتاں کر کے رب عالمینوں پہچان دیا جان چھٹی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دینوں پہچان ہے جان چھٹی نہیں جو پاک رسول دی اللہ یہ جان دیں چھٹنی ہے وہ جنابے والا جرا رب نو بھی پہچان دا ہوئے وہ جناب دین نو بھی جان دا پر میرے نبی دیواری آکے فیل ہو جاوے ساڑھے نبی نو نہ پہچان سکے اندے واسطے تو زخدہ الہان ہے یا رب سونے آ انہیں ت پہچان کر لیے دن کی پہچان بھی کر لیے پھر کیوں نہ دیا گیا ہے اگو جو اص اپ اپنی پہچانا سارے یار پہچان دو سوال سوچو اپنے آپ ہی کیدے سیدے ہو جانے نے ادو اکل ٹکارے آ جانی جدو یار کا روخ ویخنا میرے نبی دس جلم دس کی رکھتا ہوں رشتے آخر او کی آندہ ہندہ سے او تیرا کیتا کی دا کیسی بشر مندہ سے کے نور نیڑے مندا سے کے دور آکھے گا دور فرشتہ نے آخرہ لمحہ کرو تیرے گول کھلو تیرے دو دودور کی دی جارے ایک غلط انہوں سمجھ آئیے کہ کون بخاری شریف جی اندر ایک سوال مسال دے چی پرچا جائے دس والے ایک لازمی جی لازمیتا لازمی قابل ربان لیا پہچان رب نے فرمایا سید دا کر میں پکا تو لا میں کسی کے سامنے چک نہیں رب نے جو نہیں قسم خدا دی کر کے نا وہ جس نے کہ نماز ادو ہی قبول ہونی ہے جدو دل کے بہت رسول ہو قبر جا کے سارے رولی راب نے مقا دے جی یار پہچانے گا تو جنت ہے جی یار نہیں پہچان سیا جی سونے دا نہیں ہوا تو نہیں ہے سا تو ہوئے گا جرا سارے سونے کا دوسری گل بال آ ایسا پنجاب سبزی کی سنا وہ گل سنو ان دے اندر لذیذ کیڑا شیڑا رہا گیا پرچے کرانا مردہ کام نہیں ہوں پا کے گل کرنا مرد ہے لوگ اص یہ کر کے آئے پرچے کرانا مرد مرد کا میدان دے اندر اللہ عزت کی قسم ہے وہ سڈے بابے بہ کے دیکھو اگر اندر زندہ تما نہ کر چڑیے سال چشتیاں کوئی مطالبہ نہیں کر کے آئے سلام نہ جہی دشمن نے تو مطالبہ نہیں جڑے دشمن ہوں ان مطالبہ نہیں کیتا جاندہ. اپنے حق کا پیغام پنجاب تک پہنچا تاکہ قیامت والے دن پانی فانی ہو جائے دھو جائے کوئی یہ نہ آخ سکے کہ سڈے تک پیغام نہیں پہنچیا سڈے چشتی فکیر نے مسجد کرنا نعرہ تقبیر نعرہ ناراسی شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد چشتی صاحب سادم محترم سید السادات عرفتی پیر سید مراد علی شاہ صاحب پیر و مرشد خواجہ مشف اللہ الجبال حافظ القران تحفظ القران تو جو نا سبحان اللہ ادھر دیکھنا ساجنا اسا کتنا خیرت بندا مند, مند فقیروں نو منے کنا جرت بندا نو منے ائے جدو اسا جنابے والا احتجاج واسطے پہنچیا ساڈا فقیر خانجا شفیع لجبال قسم خدا دی کر کے انا وا او بڑے بڑے جوان جدو جیلاں دے اندر اوہ اوناں دا دل ہل جاندے دل اوکھا پینا شروع ہو جاندے اوناں دے دل تے پھار پینا شروع ہو جاندے پر بابا فرماوندا اے اوہ جڑے میری خاطر آے نے پچھا ڈر کوئی پروا جنارہ بنا لائی ہوئے وہ نماستے جیل بھی جنت بن جر وے کہ آپ دے سو یہ توک دم روکیا نہ کل ہزار بندہ چشتیب چاہتے ہو نا درویش پونجی آ لوگ آخر جی اپنا مطالبہ چاہتے ہو نا تو روڈ بلاک کرو روڈ بلاک کرو روڈ بند کرو جانے چشتی فکر تو سونے خدا کی کر کے اصا اپنا پیغام ضرور پہنچایا اسان اپنا پیغام ضرور پہنچایا تاکہ کہ کل جد رب دی پکڑ ہوئے آخ پہچان والا وانت... کہت... اس کیتی گئی کی اپنے مقصد کی خاطر لوگ پریشان کرنا بند کرنا خبردار اسلام کوئی نہیں بھائی نظام نظام نظام تو کرنا کرنا سراسر سلام درشتے کوئی اجازت اے سی قسم کہ آدی اکا نبار فیلانہ دتا سا لو اشتہار لا رہا کہڑی تھان لا رہا ہے گندگی بدبو کا نکڑا رکھے اپنے کر کے اشتہار پہ اشتہار نک نک نک سونے گندگی تھانے مگر جو ساری حالت بن گئی رب رسول رب رسول کی ہر شہو اج اتنے بے زمیر ہو گئے مگر جو عمل ہے جو سادہ کردار ہے او دس رو سی نگاہ رب رسول دی قدر ہر شہر دی قدر کٹ ہے ہر شہر دی قدر رب رسول دی عزت کر جا مگر رب اے تو ہی کرنا لے، کرنا لے، دی دے خلاف کوئی گلہ نہیں ہوں ہاں اتراج کرے پوری قوم ٹوٹ پائے مذہب کا چجنا موٹی جی مسال ہے بس اندر سفر باس باس کر رہے رہا, ہو نا؟ رہا, ہو رہا ہو کنڈکٹر نے چلا چڑیا گانا تیاں بیٹیاں نے ماوا بٹھیاں نے بہن بیٹھی نے گانے او او, او او بول کے شریف بندہ اپنی زبان تے نہیں ریا سکتا مولوی کا سبت ضرور بھی جدو سارے چپ کرتے بیٹھے ہوئے ہوئے نے خام خام خام خواب اس وقت جدو کجرخانہ چل رہا ہے کنجرخانا چل رہا ہو تو کوئی نہیں بولے گا جی روکے گا تو سارے ٹوٹ پیلوی صاحب جی جا رہا ہے گلا نہیں جا روک رہا سدکے جاوا اس مذہب قوم تو آخ دوں کنجرخانہ بند کر دیا نہیں یار بولن کی تمیز بیویاں نہیں بیٹھیا پانی چل رہا یہ حال ہوتا وقت پر جدو پشاب کرے گا متا پری ہوں بندہ اس قوم کا کی رو کی کریے سو گی نہیں چلتی گانے پوچھنے والی گل ہے گیجر کے سر چل رہی یا پٹرول چل رہی رسول پر کوئی شریف بندہ سفر تک نہیں کرتے ٹھیک ہے بکرنا کد اس قوم دا گزارا قرآن تو بغیر نہیں سی کدر کسی کو ایمان لا وہ اپنے پیر واسط عزت یا گی بولو تو سی عزت پیر صاحب آئے نے کمرہ سجایا جا رہا خشبو لائی جا رہی پھر گلی بدبو نہ جی میں گوارا نہیں کرسل نا لگے یا نہیں لگے اللہ <سؤال> یا رسول <سؤال> اللہ <سؤال> آیا سجنہ ادھر اس قوم دا دماغ کتا خراب ہو گئے کہ نہ دے دل دماغ چو خدا رسول دے نام دی قدر کج نکل گئی ہے نہ مولویاں دے دماغ چھ رہ گئی ہے نہ پیرہ دے دماغ چھ رہ گئی ہے نہ وام دے دماغ چھ رہ گئی ہے وہ سجنہ جے پیر ارس کر رہے تھے ہوتا ارس رب رسول دے نام دی توہیر دو خالی نہیں ہے درخ سجنا جی مولوی جلسہ کر رہے جلسہ بھی رب رسول والا اشتہار اشتہار لگ, لگ جا کہ میری شہرت ہو جائے رب رسول دے نام لگ گیا میری شہرت ہو گئی وہ سجنا ہے کوئی اس بے زمیر مولوی نو پچھن والا ہے کوئی اس بے زمیر دے بیٹھنا اپنی ناملیاں روڑ رہا ہونا ہے رب رسول نام نو لوڑیاں روڑ رہ رہا ہونا ہے, رب رسول رہا ہے so آج مسلمان کیوں نہ جلیلے جائے اج نہ کافرا کل مارا کھاوے وہ میرے پا کر نام رو رہا ہے اب گلیاں روپیے رُلتے نظر نہ آن جناب والا روپیے تھلے ڈگ پی اگلے چک جان تا کہ جنابے والا روپیے سدے ہاتھ آ جان تگرٹ لوگ 50 روپیا دی خاطر جھگ جاندا ہے 10 روپیا دی خاطر نیما پے جاندا اے تے لمما ہو جاندا اے پویں ٹٹی دے اندر hath مارنا پویں تے مار لیندا اے تاکہ جناب والا 10 روپیا دی سگریٹ آ جاوے گی ہائے افسوس او نا جڑا قاہرہ دے اندر سارے نال والا تے اونچا تے وڈا مقام رکھن والا سی جو نام روڑیاں تے رول رہا ہے تے جنابے والا اے کھاتنا لے کپڑے پاکے اپنے کالر شالر سدھے کر دا ہے رب رسول دےنا منو چکنا کے بارہ نہیں کر دا اللہ رسول دےنا منو اٹھانا کے بارہ نہیں کر دا کیوں جنابے والا میری ٹیپ ٹاپ خراب نہ ہو جائے وہ یارا آئے وہ جنہیں تھان دیتے ٹٹی سٹنی ہے گاندھ سٹنا ہے او دے چارے پاسے جنابے والا اسا مار ماربل پتھر لا چڈ اگے بھی پتھر ہے پیچھے بھی پتھر ہے سجے بھی پتھر خبر بھی پتھر لکھ لکھ روپیہ لا چڈ جی سٹنا گند ہے سونی شے کھادی چنگی شے کھدی ہے جنو ویخ دے سامو چورا لا گردیا سن وہ جنابے والا خان دے گئے ہونے گند بن کے دے جنابے والا جدو زمین وال نکلنا ہے کند بن کے جنابے والا پیٹ چو نکلنا انتے گاندھ سٹن واؤ گاندھ سٹن واثتے لکھ لکھ روپیہ لیٹلین تے لایا جا رہے ہیں پر رب رسول دانا کھیلیاں دے اندر رول رہا ہے اللہ رسول دانا روڑیاں تے رول رہا ہے قسم خدا دی کر کے آنا رب رسول دانا منو رولن والی قوم قدر عزت نہیں پاسک دی وہ اس جاک دے اندر بھی زلین لے گی رب العالمین دی بارگا دے اندر بھی زلین لنی ہے اسے قوم عزت پانی ہے و جن آخر ہے عت عزت نام کی ہے عزت تیرے نام دی عزت رول چھوڑا گے اور دی جواب آندا ہے کہ نویل تے ساریاں ساری نے چاہ سا خاطر عزت رونی ہوئی اندر جگہ ریشتہ والا بنا چیڑا گے آئی آئی آئی آئی ہو. آئی درویش نے جباب دکھا توجہ درویش نے روٹی کھوا کے روڑیاں تے دیتا روٹی کھوا کے روڑیاں بیچ دے آن سونے دے وقت نہیں پڑھنے والا ایک درویش ہے ایسی دکھ تو لگتا ہے نا پنج روپیے نہ رولتے ہو سونا سوٹ نہ ری شہر درویش مولا تالا جی چھوٹیا دے جی نہ بڑے مسئلہ بنکو میرے بال ویخو کوئی مسئلہ نہیں درویش چھوٹا جہاں بال ویو اپنے کام نو لگے درویش چھوٹا جہا بال کاغذات شریف چکرا سی بندہ ٹکرا کتھو چکے پورا جاگ ہی پریشانی بنے میرے بننا تنا گھبرا گیا کہ بالا بچیا کتوں کی چاچا دکان بند کر دکان کاچا یہ دس خان جگ در روزی کنی روزی چاچا نہیں چاچا دکان بند روزی نہیں دکان بند کر دے آخر جنبا چوگی کما لوگ اگو درویش جواب دے ہے چاچا پھر جن میرے نصیبات ہوئے اللہ نا تقبیر نال تحقیر اللہ محمد ایک گل سنوا درا اسی بات بولو نا سبحان اللہ و سجدنا ادھر دیکھنا جنہ ربر رسول دے نام دیاں خطرائیں کیتیاں نے رب العالمین انہاں نو جگ دے اندر کیویں عزتا فرماندا ہے کیویں شان عطا فرماندا ہے الخصائص الکبریٰ شریف اے صدکے جاواں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ دی عظمت شان دی کتاب ہے آپ سرکار دی عظمت شان دیاں گلہ لکھی ہوئیانے وقت دا امام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ بیان فرمان نے فرمایا بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ شرابی ہی جدو مریا لوگوں نے پھڑے پھڑ کے انہوں روڑی تے سی سات روڑی ساتن گوبارہ نہیں کیتا جنادہ گوارہ نہیں دفن کرنا گوارا نہیں کیتا بڑی پریشانی والا محول بن گیا وہ جناب والا جدو روڑی سٹیا گیا رات پیے اور العالمین نمیلا مجدو کریم نے حضرت موسا کریم اپنے نبی نو فرمایا فرمایا وہ یار دنیا تو تر گیا سڈا پہلی فوت ہو گیا ہے لوگا نے فریا ہے انہوں روڑی تے سٹ کفن دے غسل دے کفن دے نچنا پڑھا کے دفن کر دے حضرت موسا قلیم اللہ نے آپ نے, نے لاش نو اٹھایا ہے اٹھا کے نوایا گسل دتا ہے غسل دیتا ہے دے کے کفن دتا ہے کفن دے کے جدو نفنایا ربلا نمی ربا لوگ آخری انہیں لوگ گلنہ کردے انہیں اے بڑا گار تھی اے بڑا ظالم تھی اے شرابی تھی تو انہا اپنی بارگاہ دے اندر انہ کیا مقام بنا یہی کہ میں انہوں حکم فرما رہے ہیں میں انہوں جناب والا قسم دے وہاں میں انہوں وسلم دے وہاں میں انہوں جنادہ پڑاواتے دفن کرو وجہ کی ہے رہاں کی ہے رب العالمین جللہ مجد القریم نے فرمایا اے پیار موسیٰ اے قلیمہ اے شرابی ضرور سی یہ جنابے والا گناکار ضرور سی پر ایک بار شریف پڑھا شراب کے نشے رن والا سی پر جدو سڈے یار کا نام آیا ان نے چومیا رکھا انڈے یار تعلیم کی میر بلال گوارا نہیں کر دی و دے نام دے نال پیار پیار کر سب لال ذرا اچھی بات کر درکے بولو نہ سبحان اللہ وہ سجنہ اے دروے کھلا قسم خدا دی کر کھیاں نا وہ وہ جڑا رب رسول دے نام دیزت عزت کرنے والا ہے وہ جڑا کھدا ہے ساڑیاں کھادیاں قدرانے وہ جڑا روڑی تے نام رب دا نظر اوندا ہے کہ کھالیاں دے اندر نام رب دا نظر اوندا ہے وہ چھک جاندا ہے رب العالمین اونوں دنیا جہان دے اندر عزت دیندا ہے شاناں دیندا ہے او جڑا اخدا میں ساڈیاں عزتاں لباوے رب رسول دے نام رول جاے قسم خدا دی کر کیا نام او قدے رب رسول دی بارگاہ دے اندر عزت نہیں پا سکدا او قدراں نہیں پا سکدا قدروں نہیں پانی اے او رب رسول دے نام دی ذکر بخانی اے سناوا بیشر حافظ دی گل ذرا ذوخلل بولو نا سبحان اللہ اسا بے قدرے جو ہو گئے ساڈی تعلیم ساڈے سبق جو بٹھھے ہو گئے نے اس قوم نو تعلیم دین والا اس قوم نو شعور دین والو سر سید احمد خان اکھے کہ دین آوے یا جاوے خدا رسول راضی ہوے یا ناراض ہوے پیٹ کنج دی شے ہے جا ہر سورت چریجنا چاہیے چاہی؟ پیٹ ہے خدا رسول دین آ جا پیٹے جنہوں ہر سورت سے چاہیے تا کر کے سجنا قوم پیٹو ہی بن گئی ہے سیب پیٹی ہے؟ اس قوم دےب ساڑی کیوں نہ جان روپئے پہ سو روپے کا رب رسول نام رکھنا سیبا نو کٹ کے صاف کر رہے ہوں صفائی ہو رہی ہے سفائی ہو رہی ہے کرز نہ اخبار ٹکڑے رب رسول دا نام لکھا ہے ہر پاسو سلت کیوں نہ آر ایک انسان دکھی پریشان کیوں نہ آ جائے بچیری قوم نے ربلا لمین نے خوران دی قدر کی ہو کہ جنابے والا ہوئے، انہوں فیار نہیں ہے پر ٹی وی ٹرالی چالی ہزار دی، ٹی وی ٹرالی بھی ہزار دی روزانہ ٹی وی سپائی ہو رہی ہے ٹی وی ٹرالی ہو رہی ہے جنابے والا بھرا پیام شادی کرے شادی کارڈ چھاپے ہر بےغیر ہر بے ہیائی ڈول دینے کڑکتے کا کدھر مسلمان نہ دیا شادی آیا بابے فرید وجہ دیا دیا, دیا شادی ویک کے شادی ویک کے دوم یاد نہیں سنا دیا شادی مولا نے شادی یاد آ رہا تکبیر نا رسال نا تحکی نار واسط اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری جو بولو نا سبحان اللہ وسجنا ادھر دیکھنا شادی کارڈ چھپ رہے ہیں اللہ کے شادی دےتے ہر شریعت دے خلاف کا موہر ہے جیڑا بھی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے شریعت خلاف جے مہندی والی رسم ہے تے ہندوؤں دی طرف آئی ہے نہ خدا دی تعالی خدا تعالی دی طرفوں آئی ہے نہ قران دا حکم نہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا طریقہ ہے ادھر دیکھ استانے جناب والا استانے جناب والا ہاتھ دے اندر پراتاں پڑیاں ہوئی مومبتی اس کا جناد ہے اگے ڈانس کر پولیس سپیکر چل پائے رب سو شان تریف بیان کیت جان ادو پرچے ہو جان تو ادو جنابے والا ساری حکومت بھی حرکت کے اندر آ جائے جدو بازارہ اندر جنابے والی ہو رہی ہے تے جناب والا مہندی والی اے بے حیائی علی رسم تے جناب والا ناچ دان سو رہے نے تے منڈے منڈے جناب والا ڈھول دھمکنے تے دھمال پا رہے تھے پرچے نہ کٹے جاون او سجنا اے تو پتہ لگدا ہے وفاداریاں خجرہ دے نال نہیں رسول کریم دے نال نہیں او جڑی حب حکومت دے بادشاہ وفاداریاں میرے لجبال نبی نال کرن والے ہوندے نے او دورے حکومت کجرا دا راج نہیں ہوتا رب رسول نام لین اللہ ہر بے حجی موے گا شادی جن مارے میرے رسول نے فرمایا میں ساز بازیا نو بو تو آیا نبی توڑے جوڑے در مسئلہ نہیں باہر بھی شادی کارڈ چھپ اگلے گھر ہو گیا اگلے نے چکا دان در پا چڑیا اٹھ آئے جناب والا روڑی آیا رب دے رب تے رسول وہ سجنا پھر شادیاں کیوں نہ خانہ بربادیاں بن جان کیوں نہ خدا جہاں رب رسول دی نام رو دزت رب رب کی دی رب لانو دنیا کے اندر شانا دے میرے پاپ ربی صحاب کرام او اس طرح عظمت ملیاں نے کہ فرشتے ساب کرام شکلانچ آبلا اے ایلان پر خاک کی ضرور پر سنو ایس پسند آ گئے رب ہے کہ نوری بھی تاری سورت چونا چاہیے ادب بغیر رب رسول عشق نہیں لبھ سکتا بے لکھ دی بہن دی غیرت نہیں رکھد اندر دلہ ہے ایک لات عبادت کر رہا ہے ساری زندگی قرآن پڑتا رہا ہے اسے حالت چار گیا ہے. مینو رب خیرا خیرت دی نہیں دی دی رکھ دوں یاد رکھ لو ملی دی مہر نہیں دبا سکتا میرا مہر موہر لانا جیرا باب تے میرے علی وہ جی خیر سونے امر ناجو سونا گشت کر رہے گلیاں کوئی خریب پریشان حال ہوئے دی خدمت کرا۔ بزرگ فرما نے جس قوم دے بادشاہ مصروف ہودر قومشاہ امریک جاگ دے اس قوم دیندرا حرام نہیں آدی سیندر ہو جی سن بادشاہ دادشاہ کنجرے دے سن اگر قومت بچانی ہے اسے بادشاہ بچانی ہے وہ جن الی فنار بے بکری کا بے بسم اللہ نال پیار ہونا جا ماحول <سؤال> خراب کیا لڑن سان بوٹے عمر فروخ رضی اللہ خطا لے ہو میرے نبی سرور سکار سبق سرکار گلی اندر ایک عورت آپ کے کرنا بچ آئیے جہی عورت شیر پڑ رہی ہے عورت شیر پڑ رہی ہے شیر دے اندر لفظ کی نے نصر بن حجاج ایک بندے دانا ہے نصر بن حجاج بندے دانا تھی آخ دیئے کاش نصر بن حجاج دنال میری ملاقات ہو جائے مینون دنال بیٹھن دا موقع مل جان دا جدو عمر پاک نے سنی آئے بی بی دی زمان تے غیر بندے دانا آئے آپ سرکار دے خون کھولن لگ پیا آئے آ گئے مسلمان ری ہے دی زبان تو خیر بندے کا نام کیا سرباد کو سجنا میں باپ نو مسلمان آخا وہ جیلا باپ اپنی اکا دیکھی بیٹیاں مار مار کے اپنی دھی ن پہ دیا ہے خیر سول ہائی لب اگر او نبی دی تو خیر ہاں لبر بھی او خیر جیوک تعلیم پالو مسلمان زمیر والے اور سامنے جا رہ سجنا گا تیری وجہ تو آدھی مسلمان زبان تا کر کے مامے غزالی فرماندے نے بی بی بی بی مولوی صاحب آپ خبر صرف خبر رکھا ہے یہ ہے جدو خبر دے دی جاگی خبر آ جا غزالی دے نے جس بی بی ہے کوٹ رہی ہو بی نا مرد نو خیرت ہونا دے دے خیرت ہو بی دے مسلمان بنے گا سینے دے نبی قائم ہو گا جی سیمر نوازل ہوئی سن حضرت پھرالی نظر ہوئی سن آخر دند بہت شیر شیر بننے سد پیر باؤ فرملہ اطو چھوٹ سیال م گے کے رب تیرے, تیرے رسول دنیا اپنے با کبیر نام دی عزت قدر کر کے نام مخوام و مقامی عزت حاصل کرنے سے جبانسپتالی بیماری جسمانی اور مصطفی اے کے خالق کو سے بھر دے بچوں کو, عطا ہو اور اس کا اور کو حبیب ابن کی نظر دے کمزان کو اطاحول اور ہر ایک نوجوان کو اکبر کا جگر دے اللہ تعالیٰ حبیب